هؤلاء نأتي بكتب السنة. نأتي بالطرآن. نأتي بالسنة. نأتي بكتب البخاري ومسلم وابو داود السلميدي والنزايج. وما انف وقحمد وما انف غيره. نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء. ومن ينافسهم ويحالفهم. لا اله الا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تحريف الله تعالى سنكتر يسس مدد مغاناً یس اللہ تعالی ہدایت دی گمراہ کرن وول کھانا بس گمرہ کر پس تس ہدایت دن وول کھانے بیس ام گواہی دن کحبود برحک سوائے اللہ اس بیش نا کھے دی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سند بیم رسول فإن نسكت بس اندر ويسيس بشان سورة البقرة اميش اخطة بحنمبر اخطة زنمبر آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِيرَه وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ <تصفيق> يَسمع صوت هنا يات ألكساندر من صادن عشانشي يمزم سليمان عليه السلام ت داود عليه السلام son لڑکو اس ت سليمان عليه السلام چونکہ ام سلطنت وز بادشاہ یہ سلطنت تحریا وسیع اور اتانوس امس زن فوج انسان مجھن سے تقریبان وان جن کچھ کامہ امان آم شیاتین تھی یعنی تم تم مسخر کر تابہ کر تم تیار یع تو تعیانو پرند جانور تجھ سشکرس اندر یعنی من مشہور وقعہ اس قرآن اندر سن وقعہ یعنی تم سلیمان علیہ السلام نش خبر معلوم کرچان کہ چونکہ اس بادشاہ چونکہ یہود یہود تعتراض بلکہ یمو کر شک شبہات لکن پید یا سو سہر یا سو اس جادو یا بنیاد پہ سلیمان علیہ السلام کر کیا کیا حکومت مگر وی کات کہ سلیمان علیہ السلام سو پیغمبر اور جادو اس ناپسند چیز پیغمبر کت پہ چیز مگر تمہیں پی کہ ہو لگ یہ اس ہندی علم سہر ہم لگ پتہ پ یعنی اس پت, پت پکان تو اس اصل دعوت امبیا عالم السلام ہزی ترقی یہ اللہ تعالیٰ متعلق فرما فرمان وت تباہ او ما تتل شیطین و بے الک سلیمان ام یعنی یہود عمت ہسا پت پت تف تلت شیطین کران سلائیان علیہ الس بادشاہ کقت گو زن شیطینس تم کیا تلالت کران س يعني تمواز تس خبیص علم و تن تمواز متعبق اوزكا يعني ام شایاتين استلاوز کران لوقن باقی خبیص علم السهر تو اوز متنقون اللہ, اللہ سلامانه يمحسب باقببت اوشي عليه السلام سوز ازكا يعني دوری حکومت اندر امساد امساد انبادشاسو اوز امباد اللہ, اللہ سلامانان دفن وما كفر سلایمانو باقفرنا سقورن سلایمان علیه السلامان کی ولكن الشایاتين كفروا بے لیکن شاعر کی کوفر تاز شعر ہن کفرچ یہ کرذات کل یہ اور وان اللہ تعالیٰ نفی کران دراصل یہ حودن اسمت یہ گمان کہ یہ کہ صلیمان وسلم سب کو اتنا نوزب الحمدال قفر مگر ات کر اللہ تعالیٰ اتن رد دبا اللہ تعالیٰ وما کفر سلیمان بیے نسا کفر سلائیٰ علیہ السلام کی ولا چنہ شاعط نہ کفرو بی شاطین کور قر المون سہرا شاطین ہچنان لوکن زادو یہ لکن ہان سہر اوشی اس علم تایا اور پتہ اس شیطانس اتر رل پتہ کیس مفاد شیطانس دی سکے کہ لوکراہ کر یا لوکن کا کوشش گمراہ کر شاطین اس سہر جادو کر اتہ یہ جادو یہ جادوگر اسا اس کی ہچان کے یہ سحر اور تمہانا چی سن و حالانکہ عالن کی شاطین کفور کور تعلیم دکن سہرچ اور ام پتہ اس, اس, اس متعلق کیا ہوا لطتس مزر یہ وان کف چیز فی الغت ہوا کلو شعین خفیہ سبق و لطتس ادر سہر جادو تک ہر چیز یمی سبب آعے سبب ورنہ لگانے سبب تک اس گو کیا سہر یہ لطٹس اندر ات و اس پان یہ بدل مصہور اس و تاثیر ترا س اسی مصہور آس جسمس منت تران عقلی ہی بے امسنے عقل مند تر اثر وا اتم تک مختلف قسم کے آنسان سے اہم مجھ سے بڑے سنگین صحت تجے آس بہن قتل تا گھر یہ سان ہوما تل کی امن منتل دن کرم زو بیش کی تیو تھی اس بمار ٹھنان انسان مگر یہ گھر یار تاؤن سوری سیر امک مطلب کو ساحر رکھ سن تو گھر نا یتھ نا اللہ تعالی سزن اتنا توتین چیز ہاں گھس وجہ تھیل وت دنیا مجھ کہ ساحر کریے مگر تو ممکن آنا کچھ تیوت ممکن آسان یتا کی. اللہ تعالیٰ سزن آئے از. یعنی یوتہ زن تسلسن تقدیر اس بنوا اتر کی تکلیف یہ کتان کہ وان سر باجا و مین ہوما زیل عقل ابھی سیر مسجد عقل ڈالان اووری کر و مین ہما گئی حواسل مرل امن من سے سانس زن تبدیل کران انسان سن حواس یہ کرا محسوس کتنی مختلف چیز کس حواس ثوا حصن منت وچن تک پھر باجا اثر انداز فائنشان کان بوزہ امن سی بوزا عدل بدل یہ وجہ یہ کن سات کر کروا محسوس کان چیز محسوس کر محسوس مگر تک حقیقتہ کھین چیز آپ کچھ آیز کی مگر امس بات گو امس حواس ام انسان سنچے ہوا سے کی محسوس کر اوور امت سی یس نو مالم یقن اتر بوزان باضی نا اس یعنی حقیقت کھیت مگر یہ بوزان او آ یہ شاہد یا ساتھ چھا متحرکہ یا چیز کیز ٹھہرے مگر یہ باسان امس کیا امش او اور اور باسان یہ ٹھہرم چیز یور کرن یہ باسان حرکت مزے متحرکہ ساتھ چھایا کچھ حرکت مجھے باسان رکت وماجل امس من سے سکن دون نفرن درمیان محبت قیم کر یعنی ات مسے پہل بغدا بغل حسد پہ گانا دونوں شخص یہ قسم اچھان اس ساحر آسان اِس شیطان سنی یہ تعلیم ام سحر دس امت یہ ساحر یہ سحر باجے بڑی ساحرس نش امن پہ وان تیطانس تی کی فطہ کرنک ام طریقہ امن قسمک ام تم فطنے کے امہ شخص سب باجے برپا کر ودقسمتی منع لوکن پیر ونان لوگ یعنی ہم لوگ جادوگر آس واقع تیر حس گب یہ ثب کتہ اصل کیا اندر یہ سب لوکن پانس کن پھران پا بدتری شکل امس تیر سن تمہ سات سات یہ اکن موسم تک مفتی تمہ سات عام انسان بچار ورج دلی مگر یہ وشان یہ کیم چیز سی چی ادل بدل یہ کم چیز ساجد کھانا کت بوزن ان شاء اللہ بہت آج اکس پچ منظر مزتوں بوڑ حص کم بلائے اور شیطین کت پہ چھو اور شیطان دکھ کت پہ لگان انسان چاہے شیطان یہ زانا مکر مگر یم سات ام سکر نش بچہ خطرے سوز اللہ تعالیٰ وے ای خطر و شان کہ اللہ تعالیٰ کلام کلام یم سات آپ مضبوطی سان کھان تپ تھائے رسول طریقہ یمن سات کھان شخص تپ تھائے تمہیں سات صحاب اجتمحی کیا اور ون کی کت پہ کیا مطلب کس کس چیز ہر گھت و قرآن چیز اور بخارس اندر زہٹ نمبر حدیثی راہو حرائے صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ کہ فرمو کھن سب الموبی کات رسول اللہ فرم تی روز دور تچو سن والو چیزوں نش جی. یعنی تم چیز کرو تیلو صاق اور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علم ما ہنہ وہ ما ہن نا بے ام چیز قصے ہم سات چیز تمہیں ورنو حلاک کرنے ولوج دور ہم سات چیز کم سے کال فرموک گشر باللہ فرموک گریک ٹھہراؤن کس سک اللہ تعالیٰ سیک حل کرخص امن پہ فرماس دم وہرو بیادو یعنی ام نش رو دور یہ جادو چاہے کادو گر ہے یا جو زانا ہے یا جو کنس کرنا اس وو سو و سادو یہ تمو ستو چیزو منزر چاہے یہ ہن ہے چاہے کرن کر جادو یہ تمو ساتو چیزوں من رسول اللہ صن و کہ ہم حل کر بے فرموک تریم وا قتل اللذی حرم اللہ اللہ بالحق حق تریم چیز کو حلق کر سک جان کرن قتل اس اللہ تعالی حرام کت قتل الا حق سوائے اگر حق ہی آئی کساس ہوں آس مرتج ہوں گس یہ تیوہیم فرموک وطل ریبا بے فرموک ٹورم چیز حلق کر سود گ سوت زن اکثر وقت و کہ مسلمان اندر زہر ایک سود اور ایم پر دوشان چیز فیل آمت یہ زہرک پہ ویسے وبرک کہ سوت ہے کت پہ لوگ کور اموک پوچھ حل مال الیتیم بے یتیم سن مال چھ پر سے ہم چیز و تولی یوم محنت بے یم مسلمان یعنی لڑن ویل آم تم پس تک یہ ہلاک کر وول ام سم فرموک وزفل موس ناطل مومناتل غافلات بہت تحمت لاگن پاک دامن موومن زن يم غافلات ان پتہ آمن سات زن لاگن کیا تحمت فرموک ہم سات چیز یو غرض آس من فرم رسول اللہ صلی اللہ وسلم ستو چیزوں من اخ چیز کیا حلات کران حاصل یا زن علم نجوم لکھ و مگر اصل کیا چا؟ اصل چا نہیں انساط تارکن فزی والس کھانا کا یمن سات تارکن مز کھان تاثیر سمجھے تارکن سے تاثیر تھان تارکن علم تم دہن امس شخص اس. نا البتہ یمن سات کران کر تارکن سے سمجھان یہ کیتان اہم عبادہ سے لگان یہ کریس باسان ان کتان تمہیں سات شیطان پتہ یہاں گو اسوی و علم نجو کیاودس مش حدیث تر ساس نو شیت پانچ نمبر حدیث ان ابن عباسن ابن عباس رضی اللہ کال دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تبسا علم من النجوم اس حاصل کر علم کی تمو تارکوں مراد کیا یہ شاہ علم نجو فرموکا شوبہ تم منری ام کحر اق حصہ شعبہ حاصل پہ فرموک زیادہ معذاد یوتہ یوتر زیادہ چاہیے تیوت گے زیادہ زیادہ گو غرض کہ اس علم النجوم امن پہ ویسے توائے وچان وایا لوگ کی لکن تمہ سمجھان تم ہسا گئی مسیحا اتنی اخبار سبیس اخبار سے آپ کڑان اشتہار پاتا گو روحانی مسیحا یہ سا کر لوکن علاج وہی روپیے ساسن بس گراک این پانچ روپیے تو کن ساسن تیت چیز اور لوگ امس شخصی روحانی مگر لکن ہے پتہ یہ کہ بڑی شیطانوں شخص آپ شیطان سنان شیطان سن پوسٹ اوی مسلمانہ ثی آمت وشن تشی علم ثیب باضی ساتھ ثق قرآن ذریعہ رہنمی رسول سا رہنمی کرم رسول مو کر ان چیزن رہنمی کیا وجہ رہنمائن چیزن کرم دلی کتم چیز انسانس بت ہر یہ وان علم نجومت متعلق کی کیا وقت امر پہ وچانحت متعلق برہ کن یہ مگر گھر یہ کات کہ پکو بروہ پہنہ گھر یون اللہ تعالیٰ وون دیکن شاعر کنو کبر تم ہسا کی تعلیم دکن سہرچ امن پہ اللہ تعالیٰ وانے ہسا پک پہ ومارو اللہ تعالیٰ وانے ہک پتہ پہ تک یہ کن نو کر دون ملکن پہ بادلس اندر بابل عراق القہ یون و تعالیٰ سی کیا کہ ندل آؤ کرن دون ملکن پہ بابلس اندر خاروت و ماروت امن دون ملکن کیا نا خاروت بے ماروت وشتو تیو فطر اوپر ون ملہ تعالیٰ شو اکبر واقعی سمجھ اذن بندن سمجھے حق تھوت وری تک آزمائش روزان کر اور آزمائشن من وشن یہ انسان خوائی بجے لکھ وکری گز نکیح نقصان بجے اسلامس مگر سے ترمت علم فکری کی تات وجہ یہ مسلمان ان من مند من داک چور تو ڈاکو سے ٹھگ ہے تم کتن نئی یوتن سوری سکان توتن سے سوری سود پکان مگر یم سات فطنے فطرہ وزی آزمائش گان کس حقس پس نق حق. اللہ تعالیٰ یہ زان کی تس معلوم گڑے مگر یہ مے تو چھ زان کہ فتنہ آؤ انسان تران فکری مسلمان تران فکری کہ کس ول عمل اصلی اندر اس سیری ونان مباہد گھر معمولی ٹائم گو پہ دوران یہ تھنگ کھایا گا تاز تک وجہ ثق ٹک نا سک شکس من اصلی ایمان مز تو وجہ گانا چی یہ من کر مگر بدقسمتی پہ تم انسان یون گبیس عمل کرنا تمہیں پہ تمن سے وان گئی نئی شخص امن پہ غلط خرابی اسلام مند پہل کم سکن اندر اخلط گمان گحی کیا غلط کیا بچارن گان تو ماروت اندر کیا آو اور کر علہ احمد صحت تین و اللہ تعالیٰ فرموان وما من احد اور اتن ونانا باجی دکان ملک زیا اطرہ ادھر ملک سے اللہ تعالیٰ سکم مطابق کر تمہ اگر تم یہ فطرہ اے یہ فطرہ ہاتھ آمت تم و تم ٹو گفر مکر مگر امتحا نفس توہی گھر توہر تی بہچ ان قدرتی کات سے سو گا آپ آزماش مز ناکام اور یو و اللہ تعالیٰ فرمان فرمان و اللہ تعالیٰ فرمان بے عمل منتانا تین ونانس نما نہ فطنت بے شک صرف کیافر پس کفر مکر کی من ونانسان ونان کفر مکر ایسی فط نسی وہ گوس حجت تک پور کر اللہ تعالی ہم کرن کر فیات المونہ منہما پچھان دن نش ہاروتس تو ماروتس نش کیا ہچان ما مارو فریکہ مرجہ یمن سم تفرق ترا مردس بیس خاندار درمیان امن اطمینان دون نلکن دون ناروت تو ماروت عرقی یہ فطمن علاقہ آپ سے پتہ پہ فطمہ وقت تجمس تھی پہلے فطرہ اتنے پہ زیادہ مگر وی کت یہ سو فرموت فتنی فطمش کپور مشرق کھین مدینہ مشرق و یہ اس فطمہ تو اندر عراق اندر یون و اللہ تعالیٰ فرمان تک لوگ انت یا بقی لوگ کم سات تم کیا تم ہانا دونوں نش کیا ما یہ فرری بین بین و زوجہ یمن سم تفرق ترا مردس تو خاندار درمیان گو سور امان ویسے اس شیطان اسفرقان ترا درمیان تب سے سون یمس پیر صب ل پاتا یہ سبق پہ یہ گئی تعید شریک دعیشا شریک آپ پہ خبر سر شریف بنانا پہ یہ تھ پی زمین تل یت کر دان دہ سک صبیر صبن وس سات تمس تہنمس گسن پہلے دنیا من سو لوگ مت شیت سودس پہ مگر وشن سے امریکہ گھر سے مچار گئی اور پہ افسوس تمس مخصرت پہ تفصیل کر فرک اس وان کی کہ قرآن عیاتو ست نا بہت ہوں کیمو کورو تل کیا, جی کی کیا جی رحمۃ اللہ اللہ لکان پارا تم لوکن بڑی شک گزرا تمہ مگر افسوس سے قرآن شاید خطر کم سے نفس نفس اوین و یہاں توئی لکھنس بک پہ میرے آیت گاؤن پلس تل دون نفرن درمیان ہکی گیت گھر تا پلس تل ات دلس من جا د یہ آیت وچن ات من کیا اللہ تعالیٰ وون سو کپڑے لوگ بیگاری انسان اور پہن و یمن سات و کہ يم صح ان کہو فا کر تم پہنک ہوں نشن دونوں سر تفرف درمیان تو اندر حدیث نمبر حدیث اللہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا ان ابليس يذو ارشه على الماء دهشت ابليس ثوان صان ارشته تها ابست ثم يبس سراياه تمطي بان جنگي دفت سوداني شياطين جاء demiş بارو يقاومن لوكه من, من فساتل الناول امش دار اللوق اور یہ و رسول اللہ تعالی صن فرما تمہیں سوزان ام جنگی دست نا من منزلتن بس ہم ساروی قریب منزل اعتبار مرتب اعتبار ہم شائطین ابلسس آم ہم فطنت مز زیادہ عظیم آطنک اعتبار یعنی ابلی تھان تس شایطان زیادہ قریب تس مرتب دان زیادہ استنس منہ ساروی زیادہ امو یجیو فرموک یجیو فرموک یا جی وہ حدہ پہ امو مزہ ہمو شاطین مزہ حساب پہ ان شیطان پنلیس زن من پن ط سنبلت یہ پن سکان کر قرآن مشان سے ام ون بہ ڈال بند اللہ تعالیٰ کن او اللہ تعالیٰ دہلت مے وون س علی تم ہی کو برحس حق ات شیطان کہ وشان سزمش گاس ابلی سس ماحول یہ سوان جنگی چکرن پہلے واپس ہموں من کھانا شیطانا حیاقول پس وان پال تو قدا و قدا پس سکا سکا وانا پس مہر ات پہ ات پایا پس ابلی وا ماتا شے چھ کتھ نکین کان چیز کورس نا یعنی فتر برتار کرانا چھ کھین کالس سمجیے حدہ الله پہ فرو رسول اللہ صلہ سما تمو شیتانو پیاح قول پس ویسے دليسس ونان دانس مارتا رتھ ہُوہ ميں تر ميں نفر خاندار درميان كے نيں وات نوتھ مردس زن معمولی فور دونونی بھن رجوع تو وان پہ گا طلق مگر بہانچہ گومت ام خاندار امسان ووم گلاسا دیکھ لگ ز منٹ علام اکے پہ گئے لڑائی شروع اور لڑائی ویت اوت دہان ون ٹھیک ہے امس طلق دان ھے پتہ یا کس کھن خون ابلی خش کیا سک کا یہ ای شیطان یہ اور کہ دپان پہلے کیطانہ ونانے امس ابلیسس نے یہ نفر یل کیو ترما تفر خاندار درمیان کال دن نی مو پہ شیطانس عبلی قریب پہانس ویا کیا ہی اصل ابلیس کیا ہی اصل اور پہ چو پتہ تک پہان یہ کار کرنے باجے گی زن یہ آش یہ آہرب بجے پانے کھنڈ پانے پانے سش کیا آپ وتم تیرس نش تیر سروس ونان لوگ داپ کھا اتن دون و نیا کم ترا غلطی کھین یہ بڑا روجو جمع روجو جمع اکوٹائی گھر مزھ کی بوڑھ ٹاسا گزن گھر پہ بوڑ ٹاسا یہ زن ترانا آپ یا مرد پکنس اور پان ہو خرچہ تیم پیرس تمس خرچہ دینی سکت ایمان ہٹم تمان کنمت شرپین کنمت اور پہ وان گھر بڑی بڑی فساد آپ اوور ویٹان کیا کات تی عہداس رحدیس تر ساس ٹھیک تر شیت حدیث اف منچانہ یہ عبد اللہ راح قال سنیت و رسول اللہ صلی اللہ یقن میں بوز رسول اللہ صلی اللہ سن فرما رکا و تمائم و رسول اللہ, اللہ سم فرمو دیشک رکیا جات تمائم تبیب ہو جمع تمائم یعنی نرس ترا تا تلا یہ دون نفرن درمیان محبت قیمت جادو فرمو رسم شرک و شرکن یا شرک رقیہ و شو اخ رقیہ گو شرعی طور اس جائز قرآن کلمات الفاظ شو یہ پہ رسول فرمو لا لابا صفر مالم تکن شرکا یہ شرک آوتن رکیہ کم پوائے یعنی غرض سے کہ اس رکان جاڑفوکان اگر شرحی طور صحیح کس ہوں یو مزلو کلمات ورنمت کے یعق قرآن کلمات آلمات آ شرک نش باق کلمات آ سک مگر اتین تران فکر کہ سر رقیہ اس شیطنی امے علم ذریعہ آتا آمت کرنا مشرق پیر کسان گھانے آرہ رکن گان پیر ناز لائق گان شہر کر کھل او تمہیں پہ شاعطینی رقیہ کران تو پہ اگر اللہ تعالیٰ سزوں کن آ باک گان پاجی ٹھیک گسان اور نتیش نط برپاک گیمان نش اتر چلان اتن و تماہی اور تم آپ نئی لران اگر ات من قرانک آیاات آل تھی بدعت اگر اترانک آیاات آل تھی بدعت اگر ات مزیا نشان یا الفاظ یس تیل شرک اگر وو اگر یہ قرآن آفر کے کہ نر یہ ہٹین من تک کت کر امچ رہنمائی تھیل کر رسول اللہ ص تک آمد طرح خاص پہ عمل کرن وی کپر گھر خرص پہ عمل کر ساش زانا زیادہ اوور سب وچ نا ثائب الحس حدیث آمت کرنا کلمات اللہ شرما خلق بڑھانا ای اگر لکٹے تب بچس ی یہ وجہ محدین نیچے حدیث ظعی خواہن سے صحیح مگر یہ ذعیف پہس فار کر سکیس کر تپ دہ میرے كیا پوائے توشی كی زی پی امپیٹر كو اگر لكھنے یہ پہ یہ نل ترجیح ٹاپ تبت شرك و تب كی ابتدہ یمہ سات منشیاں آپ كی لكھت كی وشانے پیر سیبن ہند تعویذ مفتی ثبوی یل كھولا اتر سان نیک نیک سركل گار موسم سن توویز کھول پہ لکھت کیا تیرو مانگ ہے لکھت کیا نیک نیک سواد چونٹ چونٹ پھر ڈبن منچ لکھ تعویظ کم خمت دنس آمت دیکھ پیپر دھول اتر دعوی دشن مرد ٹک یہ حقیقت یہ پھر فض بھائی لوگ روحنی مسیحا تنی البتہ لکن سے ماضو سکے باجے دھوک دانا توہی لوکن باسان یہ شاید سکے پھسا خوس معاہدہ سکو چھ پھسا خطر نسکہ مسجد میں پتہ چیز پت پت کن چی شانس پان لچ اور وشانے لوگ پرویز لکھان پہ سو باجائ انسان شکلا ہے تھوڑا بادیا چون نیک زن شروع آکٹ اتنا دان ٹاس پہ رک تی آی آئی تراچی لوگ بادیا گئی نا لائن یہ جبری لئی نئی پہلے بوڑھ شیخ ہندوستان برسکر سو گی طی دند دنان یا حوض حوض کس پیش دندس گیس ط امس سچ بدی لوگ بائیت کھت مرانو رات نکرس پہ توئی یوتھ چلیے ان من نش روز دور تیت چلن کت تحقیق تھی مگر تحقیق کران سولہ وشانے سے پہلے والا وقت صرف کتان فکری اہم اندر تو اصلی ڈوشی اصل حقیقت کیا سمجھے کیا بر حکم اللہ صاحب سن کتاب سکے حکم اللہ یہ آپ وند رکا طریقہ پہلے تمہ شخص سے دے قسم طرح تسبیش ہے سرتی مدرف تر یہ قصم طریقہ اور اوور پم کم کتنی مگر وین رکا ہٹن دون محبت یہ خطر شرک عمل اور کہ یہ سات برہ کن ویس بڑ اتعلق سب گو کتنا شکق گا بازے بڑھنی بدرگت نش پہ واقع جن ماس محر گہ تھی آ گی اگر بہ آس پہس سہر چی علم الغ دوا تو تمہیں دان سب کر سیر کیس بوڑ بار مولوی مجھے پتہ بہت حاصل تھی می پتہ بہت بچار خبر آسمان کی قرآن منس رد ردی سیر کری یہ ساحر یہ تمہیں ذریعے ویسے شیطان سے ہویطان سندی یور تم شیطان سن سم لگی لگے تاثی کر بڑھ اور اس باجے پتہ شیطان سے رل تلانے سیر تھوز اور باسان بزرگ آن ن